نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدف الصراط المستقیم صراط الذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظادلین امنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وذويه اله وصحبه الله عليه وسلم صلات و سلام السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ حمد و سلاد کے بعد معذد سامعین کی رفیقان ملت کل کے درس میں آپ حضرات نے سورہ زمر تک کی تفسیر سنات کی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ مومن یہ سورہ مبارکہ حضرات گرانی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ کے اندر نو رکو ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کیا ہیں وہ سماج فرما لیجیے اعلان نبوت کے ساتھ ہی اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے بہت ساری مجلسوں کا انعقاد کیا اور بہت زیادہ میٹنگیں کرنا شروع کر دی کبھی خانہ کعبہ کے اندر کبھی گھروں کے اندر کبھی محلے میں یعنی انہوں نے یہ جب دیکھا کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور سرکار صلاحت اسلام ہمارے کسی بھی دھمکی سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اب شبۂ رسالت کو گل کرنے کے اللہ رازم کوششیں کی اور انہوں نے اس ارادے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے دیگر معاونین اپنے دیگر مبلغین کو جمع کیا اور ان کے ساتھ میٹنگیں کرنا شروع کر دی کہ کیا ترکیب کی جائے اس شخص کو اپنے دین کی تبلیغ سے روکا جائے ہم نے مار کر بھی دیکھ لیا ہم نے ہر طریقے سے کر کے دیکھ لیا لیکن یہ دویات استقامت کے ایسے عظیم کو ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں نفائی شریف کی حدیث ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے اس میٹنگ کے بعد کافروں کے اندر بہت انتشار پھیل چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس نبی کو ان کی تبلیغ سے روکنا ہے ان کو ان کے کام سے روکنا ہے اب صورت مکی ہے آپ کو پتا ہے مکہ کی صورتوں کا وہی نزول ہے جو میں نے اکثر آپ آزاد کے سامنے عرض کیا نسائ شریف کی جو حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستار بالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف بن نماز ادا فرما رہے تھے تو اقبا بن عبی محیط یہ بہت بڑا کافر تھا یہ آگے بڑا اور سرکار اصلاح وسلم جیسے سجدے میں گئے تو اس نے اپنے جلے سے چادر اتاری اور سرکار کے جلے پر باندھ دی اور اللہ اللہ سرکار کی گردن مبارک پر اتنی زور سے کسنا شروع کیا گویا کہ اس کا ارادہ تھا کہ گلا گھونٹ کر میں ہلاک کر دوں اتنے میں حضرت سیدنا الفجی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ واقعے میں پہنچتے ہیں اور آپ نے اکما کو دھکا دیا اکما زمین پر گر گیا اور آپ کے زبان سے یہی کلمات نکلے کیا تم اس شخص کو اس مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے کیا اس کا یہی قصور ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا نبر ایک ہے تو گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ حدیم یہ سارے جمع ہو کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتے چلے جائیے اور سرکاری فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا حضرات گرانی یہ واقعہ خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا کیا حال کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نبی تھے اجتماعی طور پر جمع تھی کوئی ایک پیمانے پر صبر کرتا, کرتا تھا لیکن سن کے کرنے سے صبر کو صبر کہلانے لگے خبرات گرانی گویا کہ سرکار کی جی اداؤں کا نام صبر ہوا اور سرکار نے اصلاط و السلام نے انصادرین کی عملی تفریح اپنے حالات زندگی سے بتائی کہ دیکھو مجھ پر کس کس قسم کے ظالموں نے ظلم ڈھائے اور مجھے نا جانا کن کن چیزوں کربر مسائل مبتلا کیا لیکن میں نے استقامت کا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو بھی صبر اور استقامت کی دعوت دی ہے آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ابھی تم تعداد میں بہت کم ہو تو یہ مسنگوں کے کفار تم پر غالب آ جائیں گے اور بہت سورہ آیت کی سورہ مبارکہ کے اندر پے در پہ آیت کریمہ اتری جس میں مسلمانوں کو اطمینان قلب دیا گیا اور ان کو تسلی دی گئی کہ تم کمزور ہو تمہاری تعداد بھی کم ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری تعداد بڑھ جائے گی اور یہ کفار تمہارے سامنے مغلوب ہو کر رہ جائیں گے اور وہ وقت آیا کہ جب سرکار عبالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح ہو گیا اب کافر ڈرنے لگے انہوں نے کہا دیکھو ہم نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا اب یہ مسلمان ہماری عید سے عید بجا کر رکھ دیں گے یہ ہمارے گھروں کو جلا دیں گے یہ ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں گے یہ ہمیں مار ڈالیں گے گویا انہوں نے اپنی طرح خم سے باتمی کا اظہار مسلمانوں کے بارے میں سمجھا لیکن تاریخ کیا رات دبا ہے اب گرامی وقت ہے شہنشاہ جس شہر سے آپ کو دھکے مار کر نکالا گیا تھا جس شہر کے لوگ آپ کے خون کے پیسے تھے لیکن جب وہی شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ہیں یہ نبی اب بدلا لے گا لیکن اللہ خود برقیرا سیرت کو اٹھا کر دیکھو سرکار جو مکہ میں تقسیم آتے ہیں تو گردن جھکی ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور لوگوں سے کہتے خبردار میرے بارے میں ایسا کوئی گمان مت رکھنا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا تمہارے گھروں کو جلا دوں گا تمہیں تمہاری عورتوں کو میں بیوہ کر دوں گا نہیں نہیں اور سرکاری سلام روئے جا رہے ہیں اور آپ کا سوئر مبارک زمین کی طرف ہے خبرات گرانی آپ کے اس نے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر مکہ کے کئی کفار مسلمان ہوگی کہ دیکھو حکومت کس کو کہتے ہیں حاکم یہ ہوتا ہے ارے جناب اختیار اور آگی ان کی میں نے پہلے کیا جس کے بعد اختیار ہو اور وہ اختیار استعمال نہ کرے وہ شخص ہے وہ آگی انکساری والا ہے آج دیکھیے سرکار اگر چاہتے تو کفار کی ایند سے ایند بجا کر دیتے کیونکہ بڑے بڑے جتنے بھی ان کے فضرات تھے وہ عہد میں کچھ مارے گئے کوئی بدر میں مارے گئے کچھ سبوت میں مارے گئے اور جب مکہ فتح ہوا تو کے پاس کوئی جنجو گویا کے فوجی لشکر نہیں تھا نہ ان کے پاس کوئی عظیم جنرل تھا اب وہ گھر میں ڈر رہے تھے کہ اب تو یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہم نے ان کو اتنا پریشان کیا اتنے سالوں سے پریشان کیا اب تو یہ بدلا لیں گے لیکن سرکار عالم اللہ علیہ نے اپنے اعمال حسنا اور اپنے اخلاق حسنا کے ذریعے تاخیروں کے دریئے کی ارادوں کو برا کے پلٹ کر دیا اور انہیں بتا دیا مسلمان رحم دن ہوتا ہے کیونکہ ان کا رب رحم کا پیغام دیتا ہے مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنا کا پیغام دیتا ہے سرکار اس مبارک تبلیغ کے برکت سے مکہ میں حضرات گرامی ہر طرف اسلام کا چراغ فروغ ہونا شروع ہو گیا تو اس شور مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو ان باتوں کی تسلی دی گئی کہ جب تمہیں کسی بات کا عہدہ مل جائے کچھ مل جائے تو تم اس کسی پر کسی مظلوم پر تم ظلم مت جانا کسی کمزور پر اپنی طاقت کا اظہار مت کرنا یہ کوئی شہنشاہی نہیں ہے یہ کوئی فخر ہے یاد رکھو آج یہ طاقت تو تمہارے پاس ہے کل موت کے بعد تم تمب کر لی جائے گی اور ایسی بارگاہ میں تم پہنچو گے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے جس کا مدے مقابل کوئی نہیں ہے اور جس کے اختیار کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چلتا تو یاد رکھو جب اللہ نے تمہیں کچھ طاقت دی ہو تو اس کو طریقے سے استعمال کرو اس نے اثرات سے استعمال کرو اور اللہ کا ندی جہاں پر کہتا ہے اس کو پر استعمال کرو اپنے شہباز اپنے نفس کی خواہش میں ان چیزوں کو استعمال مت کرو اور مسلمانوں کو کہا اگر تم تعداد میں کم ہو تو فکر مت کرو ایک وقت آئے گا صرف تم صبر کرو, پر استقامت کرو. تمہارا صبر اور تمہارے دین پر استقامت ایک دن رنگ لائے گی اور یہ ہوگا یہ جو کافر تمہارے سامنے سینہ سیاستان کے چلتے ہیں تمہارے قدموں میں آ گریں گے اور وہ تابیر مکمل ہوئی اور مکہ فتح ہوا الحمد اسلام کو بول بالا ہوا اور گوشے گوشے میں اسلام گوت کے پھیلنا شروع ہو گیا ایک دفعہ گروج پات پڑھ لیجیے اس کے سجدہ یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں چھ رخو ہیں اس سورہ مبارکہ کی مضامین وہی ہیں جو ہر سورہ مکی کی کرتے ہیں یعنی توحید کے دلائل پیش کرنا کفار کے اعتراضات کا رد کرنا ان کو عقلی درائز کے ذریعے توحید کی طرف اور ایک خدا کی طرف ظاہر کرنا المختصر یہی سارے گویا کہ اکثر مضبوط یعنی 99% نائن مکی صورتوں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ بار بار ان کو متنوع کیا گیا آپ اندازہ لگائیے اللہ چاہتا ایک مثال دینے کے بعد دوبارہ ان کو ہلاک کر دیتا لیکن حضرات گرے میں ایسا نہیں میں نے آپ کے سامنے کتنی صورت مکھی ایسی گزری ہیں جس کا میں نے آپ کو مضامین اسی طرف پر بتایا ہے تو آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ حرم الزت نے کتنی دیر تک ان کو چھوٹ دے رکھی کہ مان جاؤ یہ دیکھو یہ تمام زمین آسمان کو دیکھو تم کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے. لیکن اور حضرات کے پردے، ان کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے تھے اور قبول نہیں کیا اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا جب دین اسلام کی ترقی شاپ بہت زیادہ ہونے لگی تو اہل مکہ پریشان ہو گئے کہ جناب اب مسلمان اس قدر وسیع پیمانے پر پھیل رہے ہیں یعنی اتنا ڈرانے کے باوجود اتنا دبانے کے باوجود یہ دین اور ابھر او کر نکل رہا ہے اس کے بارے میں کیا طریقے کی جائے کیا صلاحیت کی جائے بالکل اس طرح کے سور مومن کے متعلق کہا گیا اسی طرح حامین سجدہ جو ہے اس سور مبارکہ کی بھی مضامین بالکل اسی حضرت حضرات مطابق ہے اب تاثروں نے سب سے بڑا جو ان کو دھچکا لگا وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ اس نبی کو اس کے خاندان کے ذریعے ہم بٹھا دیں یعنی ان کے خاندان والے کو ہم ابھرائیں اور اس بات پر گرا کے باور کروائیں کہ دیکھو تم بھی ہمارے دین والے ہو اور ہم بھی تمہارے دین والے ہو یہ تمہارے خاندان میں یہ نلکا کیسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے تین کہ ساٹھ بتوں کو مت مانو اور ایک خدا کی عبادت کرو لیکن جب حضرت امیر حمزہ رضی ربی عنہ مسلمان ہوئے تو کافروں کی کمر پھلتی ہوئی نظر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ حمزہ جیسا شخص اس نبی کے ہاتھ پہ پڑتا ہے اب ان کو اور ان کے دین کی ترغیف کے آگے کوئی نہیں آ تب. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جب مسلمان ہوئے اس سے بعد کے بعد کافروں کے حضرات سارے جوش ٹھنڈے ہوتے چلے گئے کیونکہ حضرت حمزہ کا بہت بڑا دبدبہ تھا تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو کفار مشرقین پر ان کا بہت بڑا دبدبہ تھا ایمان لانے سے پہلے بھی آپ بہت بہادر کہلواتے تھے آپ کے نام کی آپ کے سجاعت کے دن کے حضرت مکہ کے در و دیوار میں بدا کرتے تھے لیکن جب آپ مسلمان ہوئے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقریبت نصیب ہوئی حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تقریبت نصیب ہوئی اور کفار اپنے آزائم میں مظلوم ہو کے چل... گویا کے دھنستے چلے گئے اور ان کے تمام گویا کے شعلے بھی انہوں نے جنم کر رکھے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے وہ الحمد اللہ کے سے تمام کے تمام سرد ہو کر رہ گئے اور کیسی کیسی مشکلیں آئیں لیکن ان, تمام مشکلوں کو ان تمام رکاوٹوں کو میرے نبی اخلاق کے اخلاق نے ریزا ریزا کر کے ہٹ دیا اور میرے حبیب کے اخلاق نے کافروں کے گویا کو ان کے پاس ہتھیار ہوا کرتا تھا اصلہ ہوا کرتا تھا وہ نہ جانے کس کس قسم کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے لیکن میرے نبی کے پاس جو کوئی ہتھیار تھا کوئی اصلاح تھا تو وہ اخلاق کے حتنا کا تھا اور وہ اخلاق ہتنا کے, کے سامنے وہ پہاڑ جیسے کافی ریگا ریڑا ہو کر رہ گئے تو اس شرح مبارکہ کے اندر مومینوں کو اخلاق ہسنا کا درج دیا گیا اور انہیں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو نبی پاک پر پا کس قسم کے ظلم و ستم ڈہائے گئے لیکن انہوں نے دین کے بارے میں کبھی دن کے بویا کے پیغام کو اپنے ہاتھ نہیں چھوڑا آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم پر کچھ پریشانی آ جاتی ہے کوئی مسائب آ جاتی ہے کوئی فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماض اللہ کہ اللہ کو میں نظر آئے تھا الحظب زبان گویا کہ ایسا کفر کلمہ بکنا شروع کر دیتی ہے جناب کیا مصیبت کیا غریب میرے کو ہی بنانا چاہیے تھا کیا نہیں گویا کہ غریب بنا تھا کرم نہیں کہ تمہیں مسلمان بنا دیا گیا اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا چوبیس گھنٹے گویا کے مندر کے سامنے گھنٹے بجاتے رہتے اور ٹیکہ لگاتے رہتے اور مرتے تو دین تک بھی نصیب نہ ہوتا الحب اللہ کیا تمہارے نزدیک ایمان کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہارے نزدیک دنیا کے حیثیت رکھتے ہیں تو اس مبارکہ کے اندر مانو کو یہ درج دیا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا مان ہے سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے اور کل بھی میں نے کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا ہے کافر جب تک ایشویاشی کے ساتھ رہے گا کوئی غم و فکر اس پر نہیں ہوگی لیکن مسلمان اس میں ہمیشہ قرض ممترار رہے گا پریشانی ممترار رہے گا کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کی گڑی ہے جس میں اللہ رب العزت آزماتا ہے جس طرح کے میں نے آپ کے سامنے کے موضوع پر بھی ارض کیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ خالی کرنا پڑنے سے تمہاری جان نہیں چھوڑ دی جائے گی بلکہ فطروں میں مبتلا کر کے آزمایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا تم ان فطروں میں مبتلا ہو کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں نبی کی محبت ہے کہ نہیں دین کا جذبہ ہے کہ نہیں اور حضراتی گرانی یہی بات ہونی چاہیے لیکن آج بہت بڑی ایک لحاظ سے افسوس کی بات ہے بندہ جب غریب ہوتا ہے بہت نمازیں پڑھتا ہے مولانا صاحب قرآن پڑھ پر کے ذرا گیٹ بھر جاتی ہے نوٹوں سے تو جناب جہاں پر اس کے دو ماننے والے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بہت بڑا فراؤن بن جاتا ہے اور جب دین کی بات کہی جا تو کہتا میں اس کو نہیں مانتا میری عقل میں بات نہیں آتی تو حضرت اگرام یہ نشا پیسے سے چلتا ہے کہ فراؤن کے اوپر چلا تھا تو اس شور مبارک کے اندر ان کو دب تک بھی تیرا نام لینے والے یاد رکھیں تیرے نام کو زندہ رکھا کریں تو حضرت اگرام بتایا گیا کہ انسان کی دولت اس کے رشتے دار نہیں اس کے مکانات نہیں اس کے مال و زر نہیں انسان کی سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت اور دین پر استقامت و ایمان کی دولت ہے دعا کیجئے سورہ مبارکہ میں جن باتوں کی نفی کی گئی ہے اس سے اجتناط کی توی فرمائے اور جو باتیں در عبرت کے طور پر پیش کی گئی ہے ان عبرت کو اپنی زندگی کی ہدایت کے لیے مشعل راہم بنائے ایک دفعہ تو روز کر لیجیے سورج شعلہ کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ میں کی ہے اور اس کے لیے مضامین وہی ہیں جو مکہ کے صورتوں کے ہوا کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر کافروں کو دن کی تبلیغ توحید کے دلائل نبی پاک پر اعتراضات کے جوابات سارے بیان کیے گئے اس سورہ مبارکہ میں ایک نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سرکار علی صلاف السلام سے سارے کافر آ پوچھا کرتے تھے کل کیا ہوگا آپ یہ بتا دیجئے، پرسوں کیا ہوگا آپ یہ بتا دیجئے، ہم کیا کھائیں گے بتا دیجئے۔ کون کب کہاں مرے گا بتا دیجئے اگر آپ نبی ہیں جس طرح میں نے بارے میں کُ اللہ اقبی خزان اللہ اس کے شان نزول میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہا دیجئے تو اللہ رب العزت نے شاف فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دو حبیب آپ ان سے فرما دو وما کون سا تدریب مل کتاب والی ایمان حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ نہ تو میں یعنی میں نبی میں نہ تو کتاب کو جانتا تھا اور نہ ایمان کو جانتا تھا اب حضرات اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا وہاں سنتا تدری تدری کا معنی درایت یعنی سوچے سمجھے بغیر قیاس سے کسی مسئلے کو گویا کے بیان کر دینا یعنی اندازے سے کسی چیز کے جاننے کو درایت کہا جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ حبیب آپ کہہ دو یہ اپنے قیاس سے کافر تم سے مانگتے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہو تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ کہہ دو کہ میں نبی ہو کر اپنے اندازے سے ایمان کو نہیں جانتا تھا میں نبی ہو کر اپنے قیاس سے قرآن کو نہیں جانتا تھا یہ تو اللہ نے مجھے بتایا تو میں نے ایمان کو جان لیا یہ تو اللہ نے مجھے بتایا تو میں کتاب کو جان لیا جب میں اندازے سے کل کی بات نہیں جان سکتا تو تم کیسے جانو گے اور جب میں نہیں جان سکتا تمہاری یہ گویا کہ کے مکھی نہیں ہوا سکتے یہ کیسے جانیں گے تو اللہ نے ان کافروں پر رد فمایا اور تمہارا حبیب آپ کہہ دو ما کنت تدریب من کتاب ونل بیمار حبیب کہہ دو کہ میں اپنے اندازے سے نہ تو قرآن کو جانتا تھا اور نہ میں اپنے اندازے سے اپنے قیاض سے اپنے سخت سے اور اپنے یعنی اٹل پچھو جس کو ہم کہتے ہیں جناب یعنی سمجھ میں آئے نہ آئے اور ایسا فتوا دے دینا ایسی بات کہہ دینا کہ جو بندے کے ادراک میں نہ ہو اور اندازے سے بڑا ہو تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ کہہ دو کہ میرا منصب یہ ہے کہ اللہ مجھے جس بات کا علم دیتا ہے میں اسی کو بیان کرتا ہوں اللہ جس بات کی طاقت مجھے دیتا ہے میں اسی کو استعمال کرتا ہوں میں اپنے قیاس سے میں اپنے تخمین و دن سے میں اپنے اندازے سے کسی بات کو نہیں جانتا اچھا یہ ایسے کرینہ کا مطلب یہ تھا اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں قرآن کہتا ہے سرکار ایمان کو نہیں جانتے تھے سرکار کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایمان ہے میں نے کہا کہ سرکار قبل بہت مومن تھے کہ نہیں تھے یہ بتاؤ سرکار کہتے نہیں جناب چالیس سال کے بعد سرکار کو پتا چلا کہ ایمان کیا ہے اور چالیس سال کے بعد پتا چلا کہ کتاب کیا ہے تو میں نے کہا کہ چالیس سال سے پہلے سرکار کو ایمان کی خبر نہیں تھی بولے نہیں قرآن تو کہتا ماں ان کا تدریم الکتاب المان کیا ابھی آپ کہہ دو نہ تو میں اب ترجمے میں دیکھیں کتنا ظلم کیا جاتا ہے اے حبیب آپ کہہ دو نہ تو میں قرآن کو جانتا ہوں اور نہ ایمان کو جانتا ہوں تو میں نے کہا پھر آج اپنے سے فتوا دو کہ جو ایمان کو نہیں جانتا وہ مومن نہیں ہوتا تو پتہ دو ماض اللہ کہ سرکار کے چالیس سال پہلے مومن نہیں تھا معاذ اللہ, اللہ حضرات گرامی تو یہاں پر ترجمے میں جو فتنا ڈالا جاتا ہے وہ لفظ تدری کے معنی میں غلطی کی جاتی ہے تدریب گراج سے بنا ہے جس کا معنی اندازہ کرنا اپنے قیاس سے تو ترجمہ جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ حبیب آپ کہہ دو کہ میں اپنے اندازے سے میں اپنے قیاس سے ایمان کو نہیں جانتا میں اپنے کلاس سے میں اپنے اندازوں سے میں اپنے تخمی و زن سے قرآن کو نہیں جانتا تھا مگر اللہ نے مجھے علم دیا تھا تو میں جانتا تھا تو یہاں پر خصوصاً موجودی صاحب نے سرکار کفار کے زمرے میں شمار کیا ہے میرے پاس تفیم القرآن موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے تو میں بھی آپ کو لا کے دکھا سکتا ہوں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں انہوں نے لکھ دیا انداز نے کہ سرکار کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کیا ہوتا ہے اور آخر میں اسی طرح مکہ کے کفاروں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی مہاج اللہ وہ مودوبی صاحب آپ نے 20 سال میرے خیال میں بکریاں چرائی ہیں ورنہ آپ نبی کے لیے ایسے گندے الفاظ استعمال نہ کرتے کہ آپ نبی کو مکہ کے کفار کو تشمی دے رہے ہیں ما حض اور ایک سب سے بڑی ظلم کی بات حضرات کیا ہے پہلے تو میں یہاں پر کر دوں وہ یاد رکھیے کہتے 40 سال سے پہلے نبی ایمان کو نہیں جانتے تھے میں کہتا ہوں یہ کہ دعویٰ بغیر دلیل کے سب سے پہلی بات جو آپ نے مانا نکالا قرآن کا غلط ترجمہ کر کے اور میں نے بازا کر دیے تدری معنی ہے اپنے اندازے سے کسی بات کو بیان کرنا اور صحیح بات ہے سرکار اپنے اندازے سے کسی بات کو بیان نہیں کرتے ہیں مَا اِنْ بلکہ جو اللہ وحی کے ذریعے دیتا ہے اس کے ذریعے بیان فرماتے ہیں آپ خود دیکھیے اس قرآن سے اگر یہ مطلب نکالا جائے اس آیز سے اگر یہ مطلب نکالا جائے کہ نبی پاک ایمان کو نہیں جانتے تھے کتاب کو نہیں جانتے تھے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ایسا پیدا ہوئے تو ان کو نبوت ملی کہ نہیں حضرت ریہ علیہ السلام حضرت گرامی دو یا تین سال بعد میں ہے تو دو یا تین دن کے تھے ان کو نبوت دے دی گئی قربان گئی علامہ سید محمود آروسی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کتاب روح مانی اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسہ علیہ السلام جن کو نبوت مصطفیٰ کی مستفاقت ملی ان کو نبوت ماں کے گود مل رہی ہے حضرت یہی علیہ السلام جن کو نبوت مصطفیٰ کے تفین ملی انہوں نے نبوت کا اعلان پیدا ہونے کے دو دن بعد سرمایا اور یہ عجیب بات ہے کہ سرکار علی سلاخر کہ جن کے تفین سے لوگ نبی بن رہے ان کو خبر ہی نہیں کہ نبوت کیا ہے محاذہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا ہے تو اس اعتراض کو علامہ فی الدید نے اس بات پر رف کہ سرکار علی سراپ و خراب بقری سے تھے کہ میں نبی ہوں کیونکہ آپ کے سے جس کو نبوت مل رہی ہے وہ بچپن سے جانتا ہے کہ میں نبی ہوں پیش کرتا ہوں. جب تو حضرت جبریل نے سرکار کے پاس آنے کے بعد کا ایک بخاری کے الفاظ میں سرکار نے ما انا بے قاری. میں نہیں پڑھتا بعض ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ وہ نبی کے لیے دوسرا معنی وہاں سے نکال سکے میں پڑھا ہوا نہیں میں نے کہا اس طرح توجہ رکھیے جبریل نے کہا پڑھو اور سرکار یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں تو یہ پڑھا ہوا نہیں کا معنی جب صحیح آتا جب جبریل کچھ لکھی ہوئی چیز بتاتے پڑھو سرکار کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں جبریل کہتے پڑھو سرکار کہتے ہیں, پڑا ہوا نہیں لیکن پڑھا ہوا نہیں مانا یہی ہے میں نہیں پڑھتا بکاری میں نہیں پڑھتا اب کیا ہوا بخاری, کیا ہوا بخاری؟ حدیث کا ترجمہ تین دفعہ جب جب جبریل نے کہا مان ادھاری بھی کرا نے کہا مہان ادھیکاری جبریل نے کہا پڑھیے میں نہیں, نہیں, نہیں, نہیں پڑھتا جبریل نے پڑھنا شروع کیا ربی کر خلق. اب کہتے ہیں جبریل نے سرکار کو سینے سے لگا کر فیض دیا اور کہا اے نبی پڑھو تو میں نے کہا فیض وہ دیتا ہے جو آلہ ہوتا ہے اور مخلوق میں سب سے آلہ تو مستعفی ہے ایک جباب دوسری بات یہ کہ جناب جبریل نے فیض نہیں دیا جبریل تو تباہ آزمائی تین دفعہ کر چکے تھے پڑھیے پڑھیے سرکار نے کہا میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا وہ تو سرکار نے فیض دیا جبریل یہ مستعفی ہے رب کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پڑھتا تو جبریل نے کہا کیا بھی خراب اس میں رب نکلنا دکھ رہا اپنے رب کے نام سے جو تمام کائنات کا چالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے تو سرکار نے پڑھ کر بتایا اب سنیے سرکار ہیرا سے لوٹ کر آئے قرآن کی محبوب میں پہاڑ پھٹ جاتا اندازہ کیجیے قرآن کے کی وزن ہونے کا عالم قرآن کی سکالت کا اگر یہ پہاڑ پہ اترتا ہے تو کہ اپنی جگہ پھیل جاتا ہے مستفیٰ کے قلب کو سلام سے پورے قرآن میں لیا ہوا چلو سرکار لوٹ کر آئے بشر تھے بشری تقاضے تھے گھبراہٹ محسوس ہوئی کیوں نہ ہوتی اتنا شکیل کلام تھا یہ بات بھی تو دیکھو عظمت کی کہ قصورہ برداشت کر رہے ہیں تم صرف گھبراہٹ کو دیکھتے ہو گھبراہٹ کو بشری تقاضا تھا سرکار گھر پر آ پسینے جاری تھے حضرت اچھے خطی کے تم کبراہ مجھ پر کپڑا ڈال دو آپ پر جب کمبل ڈال دیا گیا تو یہ کوئی آپ کی عظمت کے خلاف نہیں تھا آپ کی عظمت میں موافق تھا کہ اتنا بڑا کلام اور رب تریم کا کلام اور ایسا کلام کہ اگر وہ پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا مستعفی پر اترتا ہے تو مستعفی برداشت کرتے ہیں صرف ظاہر اتنا ہوتا ہے کہ سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو بشری تقاضہ اس میں تو سرکار کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو یہاں سے سرکار اسلام کی اسمت پر کوئی ڈان نہیں ہوتا لیکن مودودی صاحب اس نقشے کو کیسا کھینچتے ہیں مودودی صاحب کی کتاب سیرت عالم جلد نمبر نمبر کتاب لاہور اگر کسی کے پاس یہ مدبانہ ہو تو کم سے کم غار ہیڑا کا واقعہ پڑھنے جو سیرت دو عالم جیل نمبر دو کے اندر مبنی سامنے لکھا اب وہ کس انداز میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی یعنی حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوبت کے امیدوار ہیں میاں نبوت کے امیدوار ہے اور ہر وقت فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہر گز بونا ہوتا جو حضرت ختیجہ نے کیا وہ کہتی اخ وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہو میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی چلو اب پیری کی دکان جماؤ میں بھی نذرانے سامان لے کے تیاری کرتی ہوں تو ہے تمہاری زندگی پر نام تو سلامی رکھتے ہو یہ تمہاری عبارتیں ہیں نبی کے بارے میں کیا نبی کی نبوت تیری کا آسانہ ہوتی ہے میں نے عبارت پیش کی انٹرنیٹ پر نہ جانے کس نے موزودی صاحب کے چاہنے والے سن رہے ہوں گے میں چاہتا ہوں جن عبارت سے میں نے پڑھا اس میں اگر کا کبھی لفظ ہوگا بھوت پر کے میں نے عبارت سے بھی لفظ ہی پڑھا ہے اور صاف انداز میں مودودی صاحب نے سامنے لکھا کہ حضرت ختیجہ تلک بڑا کہتی چلو اب تو تیری کی دکان جماؤ کیا کہتی حضرت ختیجہ چلو اب تو پیری کی دکان جماؤں میں بھی نظرانہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہتا ہوں کاضی صاحب کہ آپ کے مذہب میں نبی کی وہ پیری کی دکان ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک نبی کی بیویاں مال جمع کرنے والی ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی کی کوئی عورت نہیں وہ نبی پاک از باغ متارات ہے وہ مال جمع کرنا نہیں جانتی وہ لٹانا جانتی ہے تو آپ نے گویا کہ اپنی تنظیم پر استقبال کیا میرے خیال میں اور آپ نے لکھ دیا کہ نبی کی بیوی کتنی سختی باروں سے دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے تم بلکہ اس پر میں کہتا ہوں کہ مودی صاحب کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو نبی پاک کی نبوت کا اسانہ کہا اور ماض اللہ ماض اللہ حضرت ختیجہ کے بارے میں کہا کہ میاں گھبراؤ مت اب میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاریاں کرتی ہوں میں کہتا ہوں مودودی صاحب اگر میں یہاں پر آپ کا نام نہیں لیتا اور آپ کے دار دارالعلوم میں یہی عبارت لکھ بھی کر بھیج دیتا کہ ایک مولانا صاحب ایسا تقریر میں کہہ رہے تھے تو آپ نہ جانے کتنے کفر کے پتے بھیج دیتے لیکن جب یہ بات میں نے کہہ دی مودودی صاحب کی تو آپ کہیں نہیں nah, نہیں nah, nah, یہ تو ایمان ہے اس لیے کہ تم نے نبی کا کلمہ نہیں مودودی کا کلمہ پڑا ہے اور اگر تم نے نبی کا کلمہ پڑا ہوگا تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ عبارت میں غساخی ہے کہ جس نے حضرت حقیجت القبرہ کے بارے میں اتنا غر عقیدہ رکھا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی ماں جن کے قدموں کی دھول پر ہماری ماں قربان ان کے بارے میں یہ بات نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں بہت لالچی ہوا کرتی ہیں وہ اپنی نبوت کی اپنے شوہر کی نبوت پر ماں جمع کرنے کی خواہش کرتی ہے معذ اللہ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ایسے مکاروں سے ایسے شریروں سے اور ایسے دین کے داتوں سے مسلمانوں کو محسوس ہونا تو کائنات کے چار گوشوں میں ڈنکے بچتے ہیں مودوبی صاحب بہت بڑے سکالر تھے میں نے کہا وہ کچھ بھی تھے مسلمان نہیں تھے وہ کچھ بھی تھے مسلمان نہیں تھے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ بات میں جذبات تو نہیں کہہ رہا ہوں میں حضرت خطیقت القمران کی محبت میں کہہ رہا ہوں میں سرکار کی محبت میں کہہ رہا ہوں میں مقامی نبوت کی محبت میں کہہ رہا ہوں میں ان معصوم نبیوں کی قسمت کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نبوت کسی سے مال کی حوق نہیں رکھتی مودودی صاحب اگر نبی پاک مال کی حوت رکھتے تو قریش والے تو کہ ہم مکہ کی حکومت یوں ہی دے دیتے ہم سے راضی ہو جاؤ لیکن سرکار نے مال کی پرواہ نہیں کی بلکہ یہی کہا کہ میری سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تم کہو کہ رب ایک ہے اور حضرت ختیجہ نے بھی یہی کہا کہ حضور چاہے جو بھی چیز آج آپ حد کو بیان کیجئے تو پتا چلا حقیقت تو یہ بتاتی ہے کہ نبی دنیا کی مال سے محبت نہیں کرتا نبی کے ازواش دنیا کی مال سے محبت نہیں کرتی اور مذوبی صاحب ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں ہمارے دلوں سے ازواج متارات مسلمانوں کی ماں کی محبت کم کرنے کے لیے مقامی نبوت کو ہلکا دکھوانے کے لیے ہمارے دلوں میں یہ کہتے ہیں جناب کہ جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شوہر ہے جاؤں گیا کچھ اور دو تین نوکری کر لو تاکہ مال اور جمع ہو جائے تو بالکل اس مطابق انہوں نے سرکار علی صلاح کے مطالعہ قیاض کیا ہے ان ظالموں کو خدا تو کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے مودودی صاحب ہو گئے میں کہتا ہوں ان کی ضروریت جو ان کا کرنا پڑ رہی ہے جو کے نام کے بجن گا رہی ہے میں ان سے کہتا ہوں کم سے کم آپ کو کیجئے اور اگر تو نہیں کر سکتے تو اس عبارت کو بات ایسی کہ نبیوں کا کام مال جمع کرنا ہوتا ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ایسے شریروں سے ہمیں محسوس ہوا کر لیجیے یہ حوالے جو میں بتاتا ہوں یہ یا آپ یاد رکھیے اس لیے بتاتا ہوں کوئی فرقہ واریت پھیلانے کا ہمارا ذہن میں ایک قرآن کی تحقیق آپ کو بتانا ہے جن لوگوں نے اپنے لیے غلط قائد منتخب کر دی ہیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کہوں اور میری اگر غلطی ہے کھلے عام چیلنج ہے میری نشاندگی آپ کریں تنقید میں نہیں کرتا تنقید آپ مت کیجئے میں نے جو اتنے الفاظ تخت کہے ہیں وہ محض قسمت انبیاء کے تحت کہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہی بات اگر میں مودودی صاحب کا نام نہ لیتا یہ الفاظ جو میں نے کہی آپ بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے لیکن آپ کی زبان والا تھا اور لکھا تھا کہتے لگاتے تھے تو ان کو اللہ نے قرآن کی دی میں نے کہا جو بے استاد کی کتاب لکھے گا تو حال یہی ہوگا جو ہے اللہ رب الفات سے محفوظ کی ابتدا ہوتی ہے یہ مکھی صورت ہے اور اس میں حضرات گرانی تقریباً سات رقو ہے اس میں انسان انسانوں پر خدا کی رحمت کا سلسلہ کسی کے چاہنے سے کبھی رکے گا نہیں اور نہ رکا ہے کیونکہ کافر اپنے خداؤں سے تمنا کرتے تھے کہ آپ اس نبی پر موت طاری کروا دیجئے ماض اللہ یا ان کے دین کے کام کو رفا دیجئے تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کا کام جب کسی پر شروع ہو جاتا ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا تو وہ رکتا نہیں اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو میرے نبی کی ذات ہے اے کافروں تم اس نعمت سے کفرانی نعمت کرتے ہو تو اللہ کی کون سی اور نعمت تمہیں نصیب ہوگی سرکار کی عظمت کا بیان ہوا اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوا آخر میں اس سور مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت میں قرآن میں قرآن کے فیضان اور اس کے عزت اور اس کے شخص کا ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے اس کے قریب آ جاؤ اس کے بزمت رکھو اس کے اصول پر عمل کرو آخر میں اس صور مبارکہ کے آخر میں اللہ نے دعوت دی کہ اس قرآن کی اور اس عظلی کتاب کی اس کے اصولوں پر عمل کرو اگر تم اس کے اصولوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت دونوں سمر جائیں گے عزت بھی تمہیں دنیا میں مل جائے گی آخرت میں تم ذت سے بج جاؤ گی بشرط ہے کہ تم اس لازان کتاب جو بے نہیں اللہ کی طرف سے اتری ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی الفاظ داخل نہیں کیے یہ وہی پیغام ہے جو اللہ بیان فرماتا ہے اس کتاب کو مان لو اس گویا کہ عزت و شف والی کتاب کو مان لو اس کے پیغام کو اپنے دل میں بسا لو تو تمہیں اللہ کی بارگمی بھی عزت مل جائے گی اور اس کے مخلوق کی بارغمی کی عزت مل جائے گی آخری سورہ مبارکہ ہے درگار پڑھ لیجیے اس کے بعد جاتیہ کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں تقریباً چار رکوع ہے اس کی ابتدا بھی توحید کے دلائل کے ساتھ ہوئی ہے توحید کے دلائل کے ساتھ آسمانوں کی مثال دے کر زمین کی مثال دے کر مردوں کی مثال دے کر پھر ان کو قیامت کے دن اٹھانے کی مثال دے کر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے اس کو ایک ماننے کی کوشش کرو اس کے بعد کائنات کا نظام نظم و نسق یعنی رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا سورج کا آنا چاند کا جانا شام کا آنا سورج کا جانا یہ تمام تغیرات گویا کے کائنات کے نظم و نصف ان کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کیا گیا اور ان کو کہا کہ ہماری توحید پر یہ چیزیں گواہ ہے اور تم مانو کہ یہ دنیا کا چلانے والا کوئی ہے اس دنیا کا چلانے والا آسمان اس اس با... خوش پڑا ہوتا ہے اچانک اس پر بادل آ جاتا ہے اور بارش برسنا شروع, شروع ہو جاتی ہے یہ زمین دیکھو کہ جب تم دانا لگاتے ہو تمہیں امید نہیں ہوتی ہے کہ فصل ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو ما... نہ جانے سماٹ کیسے لگیں گے لیکن یہ فصل ایک دامے سے اتنا کا تناور درخت فصلیں تیار ہو جاتی ہے اور اس سے تمہاری نعمتیں بن جاتی ہیں تو کیا یہ حقائق یہ تمام شباہی یہ تمام دوائیاں ہماری توحید کی دریلیں نہیں تو اللہ رب العزت نے تمام واقعات کو یہ تمام کھیتوں کی سبزی اور ان کی شادابیاں اور ان کی رنگینیاں اللہ نے ان کے سامنے بیان کی اور ان کو دعوت سے فکر دی کہ اہل عقل کم سے کم تم نبی کی بات کو نہیں مانتے تو اپنی عقل سے تو کچھ سوچو کہ اللہ رب العزت اس کا بنانے والا ہے اور اگر دو خدا ہوتے تو یہ ترتیب اس طرح قائم نہ رہتی سورج چاند آپس میں لڑ جاتے دن رات آپس میں لڑ جاتے دنیا کا نظام گرم برم ہو جاتا یہ دنیا جو ایک معیار پر چل رہی ہے جس میں کبھی فرق نہیں آتا یہ اس بات کی دریل ہے کہ اس کا چلانے والا صرف ایک ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اسی کو بیان کیا گیا اور آخر کے اندر عقیدہ آخرت کے متعلق کافروں کے جاہلانہ خیالات وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مر جائے وہ پھر زندہ ہو جائے اور اس کا جواب میں نے گزشتہ صورتوں میں آپ کے سامنے دیا تھا کہ وہ مٹی ہو جائے پھر زندہ ہو جائے اللہ نے فناہ بھی ان سے کہو کہ جب جانور کا دودھ نکالتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں پیٹ سے آتا ہے تو کہا یہ فضلات کہاں ہوتے تو کیا یہ پیٹ میں ہوتے ہیں کیا ان سے پوچھو خون کہاں ہوتا ہے کہ اسی رگ میں ہوتا ہے کیا ان سے پوچھو حبیب کہ جب ہم ان کے لیے شفاف ان کے کھانے پینے کے لیے غذا دودھ نکالتے ہیں وہی دودھ اسی رنگے سے آ رہا ہے جس میں خون چل رہا ہے وہ دودھ اسی رنمے سے آ رہا ہے جس میں فضلات ہے لیکن جب یہ دودھ تمہارے لیے غذا بن کر آتا ہے تو نہ تو خون کی رنگینی اس میں ہوتی ہے نہ فضلات کی بدبو اس میں ہوتی ہے تو یاد رکھو جس طرح ہم ان دونوں چیزوں سے چیل کر نکال دیتے ہیں اس لیے کل قیامت کے دن ہم تمہیں مٹی ہونے کے باوجود تمہاری لاش کو زندہ کر لیں گے اور اس سوٹ کو اللہ رب العزت نے قدا فرمایا اور ان کو کہا کہ زندگی یہ زندگی نہیں زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ محض ایک عالم گوہ کے شہدت ہے اس میں تمہاری گوائیاں تمہارے انتحانوں کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمہارے آمان کیسے ہوں گے یہ کل قیامت کے لئے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار کو آخرت کے اعتقاد کی طرف دلائل دیے ستار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اخلاق صنا اور اپنی تبلیغ مبینہ کے ذریعے حضرات گرامی آخرت کے مقام کو ان کے سامنے اجاگر کیا اور ان کے ذہن میں فکر دیے اور سرکار کے تبلیغ رنگ لائی کہ بہت سے ذہنوں میں سرکار کے دلائل راشد ہو گئے اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہوئے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر حضرات گرامی اضلی اور ابودی نعمتوں کے شماروں میں ان کا حصول ہونا شروع ہوا دعی اللہ رب الفی کے عقیدۂ آخرت اور عقیدۂ توحید اور عقیدۂہ رفالت پر ہم اس کا اور استقامت ایسا ہو کہ ہم پر کوئی بھی فتنہ اور امتحان کا دور آ جائے مولا کریم ہمیں ثابت قدمی عطا فرما مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے روزوں کی حفاظت فرما مولا کریم ہم نے یہ سکت نہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے ہم نے یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس کو ہم بہت بڑا بزرگ مفسر سمجھ رہے تھے وہی جن کا بہت بڑا ڈاکو نکلا تو مولا کریم ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت سما ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب فرما تیرے حبیب اور خود سے محبت رکھنے والوں کی جماعت میں شمولیت فرما اور تیرے حبیب اور تیرے حبیب سے دشمنی کرنے والوں سے ہم اجتناب کی توفیق نصیب فرماؤ پاستا پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یا نہ فرمائے تیرے شاہد کے مفاجر گیا ہم کی تاروں پہ بھی عرب تبیش شے مخشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے جیسو واہ خردا وانا الحمد للہ رب